السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان غنی کا حضرت مولا علی کا نماز اس چھوڑ دے کس حوالے سے سیدنا طرح اکبر کا جان ہتھیلی پر رکھتے نا جوارد. کیا فرض مطلب ان سیدھن واقعات پر تھوڑا سا ہم گفتگو کر لیتے ہیں جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ٹائم عمرے کے لیے گئے تھے گفار کا غلبہ تھا تو انہوں نے عمرے کو دیا ही تو ही نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نمائندہ حضرت عثمان غنی کو اندر بھیجا تھا تو ان کو آفر کی گئی کہ وہ نبی تو چلے باہر رک گئے آپ اگر چاہیں تو طواف کر لیں ही ही تو پھر آپ نے یہی عرض کیا تھا کہ نہیں جب تک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں فرمائیں گے میں طواف نہیں کروں گا تو یہ اپنے باتین کو روکنا اور اتنے عرصے تک ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ موقع ملا ہو اور جبکہ یہ بھی یقین ہو کہ نبی کریم اس سے ناراض نہیں ہوں گے جی ہاں لیکن ایک محبت کا جذبہ تھا کہ نہیں پہلے میرے نبی کریم کریں گے ان کے ساتھ میں کروں گا صحیح اسی طریقے سے حضرت ابکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غار میں اپنی جان کو ہتی پر رکھ لینا اس وجہ سے کہ ایک سوراخ خالی رہ گیا تھا اپنے آپ نے جتنے کپڑے آپ شر کی حفاظت کے ساتھ ان درزوں میں بھر سکتے تھے بھر دیا اور اس پہ آپ نے اپنا انگوٹھا کو بار لگا لیا پیر کا تو اس ایک سانپ تھا جو محققی نے لکھا ہے کہ وہ زیارت رسول کا مشکل اور نبی کریم کی زیارت کے باہر آ رہا تھا راج صدیقی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انگوٹھا مبارکہ تھا تو اس نے عقیدت سے بوسا دیا لیکن اس کا انداز یہ بوسا بہر اپنا ہی تھا جی تو وہ زہر اثر انداز ہو گیا تو بہرال حضرت وبر صدیقی نے جو کرنا تھا کر دیا اپنی جان بار دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس پر میں یہ عوام کی خدمت میں اس پوائنٹ پہ میں توجہ دلوانا بہت ضروری محسوس کرتا ہوں جیسے مفتی صاحب نے نفیس انداز میں بیان فرمایا کہ وضو کا پانی ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلق کروایا آپ نے تو ایک بال زمین پہ نہیں گرتا کیا اپنا رکھتے تھے میں یہ سوال کروں اور یہ مطلب اس نقطے پر توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ تعظیم رسول تعظیم الہی کے منافی نہیں ہے اگر آپ نبی کی تعظیم کریں گے تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں نبی کی تعظیم کا غلبہ کر دیا گیا اور تعظیم الہی کو پیچھے کر دیا گیا او اللہ نہ یہ کسی کا منشہ رہا ہے نہ یہ کسی کا طریقہ ہے نہ یہ کسی کا ذہن ہے بلکہ جو مسلمان یہ عمل کرتے ہیں کہ محبت رسول کا اظہار کرتے ہیں تذکر کثرت کے ساتھ کرانتی کرانتی نفال و اعمال کو در کرتے ہیں صحیح لہٰذا احادیث اگر مطالعہ کیا جائے تو تعظیم رسول اور محبت رسول کا غلبہ میں بہت زیادہ نظر آتا ہے صحیح ایک شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہاں السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ہاں تسلیم بھائی جی بات ہے اللہ کا کرم ہے ہاں تسلیم بھائی میں نابو انڈیا راجستان دیدوانا, نابو سے راجستھانا ڈسٹرکٹوانہ لے رہا ہوں جی, جی لیاقت صاحب آ, تو میرا یہ ابھی محبت رسول جو کہ آپ کا موجود رہا ہے اس میں میں یہ واقعہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی حضرت عمر اور عثمان کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک پہاڑ سے آپ نے مخاطب ہو کر کے کچھ احساس فرمایا تھا کہ ایک پہاڑ باز رجا ہلنے سے میرے پاس میں ایک شہید ہے اس کا پورا واقعہ کے اندر جو ہے آپ اس کی وجہ فرما دیجئے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا آپ نے انڈیا سے کال کی ایک مختصر وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں چین کے ساتھ کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ اور آج ہم بات کر رہے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے حوالوں سے اس کا تقاضا کیا ہے اور صحابہ کرام کس طرح اپنے آقا سے محبت کرتے تھے اور کس طرح مظاہرہ اس کا تک کرتے تھے کالر کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو جی کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں جام آفتاب اونر بول رہا ہوں ہلو جی جی فرمائیے اسلام آباد سے بول رہا ہوں جی جی فرمائیے آپ کی آواز آ رہی ہے خیریت ہے اللہ کا کرم ہے آپ کو مبارک ہو یہ رمضان کا مہینہ اور آپ کا موضوع جو آپ نے رکھا ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی محبوب موضوع ہے آپ جس دعا کریں کہ جس طرح آپ کو یہ پسند آیا ہے اور پوری دنیا میں یہ مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے بالکل مجھے آپ کو پسند آیا ابھی آشقان رسول ہیں اور ابھی آشقان رسول ہیں ان سب کو یہ پروگرام ماشاءاللہ اللہ پسند آیا اور پسند آنا بھی چاہیے کیونکہ محبت رسول سے زیادہ اس زمانے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے صحیح محبوب سے دکھ سے جو محبت کرے گا اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی نہیں بے, بے شک میرا آج کا یہ عرض کرنا ہے کہ محبت رسول کی انتہا کیا ہونی چاہیے ٹھیک بہت اچھی بات کی بہت شکریہ کال کرنے کا اکوال ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم السلام علیکم تقسیم بھائی وعلیکم السلام سر میں ڈانو محمد خان سے تیس تاحد سرندی ارض کر رہا ہوں صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر آپ جو ہے نا کل جو ہے جنید بھائی بھی بیٹا تھا مگر آپ نہیں آئے تو سر ہم نے پروگرام یقین کرے دیکھا ضرور مگر اتنی دلچسپی سے نہیں دیکھا جیسے ہم دیکھتے ہیں سر میں آپ سے عرض کروں مسئلہ یہ ہے سر سرندی صاحب میں کل بھی یوں سمجھیے کہ کیو ٹی وی کی ہی ایک اسائنمنٹ پہ لاہور گیا تھا اور جس کی وجہ سے یہ تین سال بعد مطلب چوتھے سال میں یہ پہلا ناگا تھا میرا اور ٹی وی والوں نے ہی نہیں مجھے جا لاہور میں تو مجھے بھی کل سے بہت سے فون آئے آپ کا فون آیا تو میں وضاحت ضروری سمجھی کہ میں وضاحت کروں بہت سے دوستوں نے مجھے دنیا بھر سے فون کیے اور میری طبیعت پوچھی لوگ سمجھ رہے تھے شاید میری طبیعت خراب ہے تو میں ان سے یہی گزارش کروں گا اور آپ کی بڑی محبت آپ سب لوگوں نے اس محبت کا مظاہرہ کیا مجھ سے اللہ آپ کو خوش رکھے کل بھی ایک ٹی وی کا ہی اسائنمنٹ تھا میں اسی سلسلے ایک بہت, ایک بہت عظیم و شان محفل تھی جسے آپ انشاءاللہ کچھ دنوں میں دیکھیں گی لاہور میں اس کی کمپیئرنگ کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا جس کی وجہ سے یہاں کا ہوا ہاں سر آپ نے جو ابھی مجھے دعا کی ہلو جی آم جی آم سر میری جی جی آپ کی جی جی آواز آ رہی ہے اچھا اس نے جو ہے اے آر وائی والوں نے کیو ٹی وی والوں نے اتنے بڑے اچھے جو ہے وہ دلید بھائی بھی اتنے اچھے ہیں جی بالکل مفتی اکمل صاحب بھی اتنے جو ہے اچھے ہیں کہ آپ یقین کریں ہماری پوری کمپنی ہے ہم نمازی بن گئے ہیں یہ پروگرام دیکھ لمد لاقاعدہ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں جتنا بھی ہم سے ہو سک ہے ایسے نہیں کہہ رہے کہ ہم جو ہے وہ میں بیٹھ گئے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے بھائی وہ کیو ٹی وی کی طرف سے ہو رہا ہے یہ کو جو ہے جگہ خیر رہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ جب ہم زندہ ہوں گے جب مر بھی جائیں گے تو آپ کو ہی جو, ہی جو ہے یہ کریڈٹ ملے گا آپ <سؤال> بھی چوبیس گھنٹے مراکبے میں بیٹھے مر رہے اس لیے کہ ہم بھی چوبیس گھنٹے مراکبے میں نہیں ہیں ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں سر آپ جی میرا سب سے پہلی بات میں نے سلام عرض نہیں کیا میں جو ہے مفتی اکمل صاحب کو مفتی عامر صاحب کو اور جو برابر میں نیت خواہ بیٹھے ہیں بہت ہی پیار سے سر میرا سلام سلام اچھا سر ایک اور بات پر میں جو ہے چھوٹا موٹا تھوڑی شاعری بھی کرتا ہوں اپنی شاعری ٹی وی بھی اور آپ کے اوپر رہا ہوں جو کہ میں وہ اٹھائیس انتیس تاریخ تک سر ہو جائے گی وہ میرا گفٹ سر آپ ضرور جو ہے اپنی خدمت میں سر میں آپ کی خدمت میں ارد کرنا چاہتا ہوں وہ شاعری مگر ابھی میں نے بنائی نہیں ہے اس میں چار پانچ دن اور لگیں گے اور انشاءاللہ شاء آپ کو سر وہ بڑی پسند آئے گی انشاءاللہ شاء سر میرا سوال یہ ہے کہ مفتی اکمل صاحب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابا فخر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان عثمان سر ان کی جو آپس محبت تھی ان کے جو قرب تھے اور جو ہے آج کی جو سر محبت ہے جو آج کل جو سر یہ محبت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ رسوا ہوتے ہیں اور وہ جو محبت کی وہ تو آسمانوں چلے گئے اور ان کی محبت ایسی ہے کہ آج تک مثالیں مل رہی ہیں کیسا مقصد سر یہ ہے کہ آج کی جو محبت ہے اس میں اور اس میں جو اللہ سے محبت کرتا ہے رسول سے کرتا ہے وہ سر بزرگ بن جاتا ہے جو یہاں جو پیسوں کا یا کسی اور کے ساتھ آپ سمجھ رہے سر وہ رسوا ہوتا ہے تو کیا فرق ہے یہ مفتی جو ہے اکمر صاحب ہمیں اپنے پیارے انداز میں سر بتائیں ضرور ان شاء اللہ آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سشنی بھائی پہلے تو بہت بہت سلام آپ سب کو میری طرف سے وعلیکم السلام بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ بڑی ادب کے ساتھ مولانا مفتی اکمل صاحب عامر بھائی <سلام> جنات خان حضرات بیٹھے ہیں ان کو, <سلام> کو انتہائی ادب کے ساتھ بہت بہت سلام وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں منیر بٹ بول رہا ہوں بھائی راول پنڈی سے جی بٹ صاحب فرمائیے بھائی میں سے پہلے تو نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہی کہوں گا کہ حقیقت میں میرے مال جان ماں باپ بہن بھائی اولاد سب کچھ آپ کے نامے نامی بے قربان آمین دوسری بات یہ کہوں گا بھائی کہ جتنا اچھا آپ لوگ پروگرام کر رہے ہیں جتنا اچھا یہ پیغام دنیا کو آپ پہنچا رہے ہیں اس میں جتنی بھی آپ کی تعریف کروں وہ کام محبت بڑی محبت بات کر کے اعلیٰ حضرت مفتی اکمل صاحب جس کو آپ بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا ایک نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں حافظ محمد عامر قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بسم اللہ میرا دل اور میری جان مدین میرا دل اور میری جان مدین تجھ پی سو جا سے قور بدیلے بارے تجھ پہ سو باغ آرے آتی ہے تیری سات گد Madinah. اگ bil <laughs> مدی atil ان شاء اللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کریں کاشف شاق بات کر رہا ہوں لاہور سے جی کاشف صاحب اکمل صاحب مفتی اکمل صاحب کو عامرد صاحب کو اور نار خان صاحب عزت بیٹھے ہوں گے ان سب کو میری طرف سے بہت بہت اسلام علیکم وعلیکم السلام میرا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں محبت کی ایک تیز ہوتی ہے کہ جب اس سے محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ عشق میں کنورٹ ہو جاتی جاتے جب عشق میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم لوگ کچھ ایسے ہی حرکتیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جو دیکھنے والا جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ اسٹیپ کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا مطلب ہم لوگ اس کو کہیں گے صحیح تو دوسرا ایک اور کچھ دن آپ نے بہت اچھی بات کی شامل کریں گے اس کو ایک مختصر سبقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تفسیم صاحب کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی کیا اللہ کا کرم کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں اکثر بات کر رہا ہوں لاہور سے جی اشغر صاحب ایک تو کل کی بڑی کمی میں تو دوسری آپ کی محبت ہے ہلو آپ بس بس ہے اچھا جی اور میری خوشی آپ کو دیکھے ہم تو سوچ رہے تھے اللہ نے آپ کی طبیعت نہ خراب ہوگی ہو آپ جیسے اتنے دعا کر لے ہوں گے وہاں طبیعت خراب ہو آپ کو پیٹ دے اور لمبی زندگی دے آمین اچھا سمی بھائی سوال میرا تھا ایک چھوٹا سا کہ آج اپنے بڑے اچھے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ اصل چیز ہی حضرت کی محبت اللہ کی محبت ایشوری اصل چیز یہی ہے صحیح ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہاں جی تو سوال میرا یہ تھا کہ حضرت اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بھی ذرا مختلف کہ ذرا وہ ہمیں ضرور بتائیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی عاشقوں کے سرداری ہوئے ہیں کہ انہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں تھا اور عشق میں اپنے سارے دندان نکال دیا تھے انہوں نے دی آپ کو بتاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا سوال اور جی عشق اور محبت میں کیا پڑے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب جس طرح ایک یہ محبت آپ کی اور عشق آموز واقعات صحابۂ اکرام درجنوں صحابۂ اکرام کے آپ نے بیان فرمائے دونوں مفتیان کرام نے قرآن مجید حضور کی محبت کے کیا دیتا ہے ہمیں کہ قرآن حکیم کے حوالے صدا میں آیا ذکر ذکر کی تھی کہ اللہ حصول کی محبت پر کوئی محبت غالب نہ آئے رہا یہ کہ صحابہ کام کا جو انداز تاج تھا حضور علیہ السلام سے محبت پر گفتگو بھی کی یہ چیزیں قرآن حکیم میں بھی اس سے ہمیں ملتی ہے اس سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر تاثر دیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے صرف سیرت اور تعلیمات میں اجتباء کی جائے محبت, محبت محبت یہ ضروری نہیں ہے یہ عمل کے مناارف ہے یہ ایک है خوبصورت دھوکہ دیتے ہیں کہ عمل پر توجہ دی جائے اور عشق اور محبت پر رسول غالباً از سے خارج ہے ایسا نہیں ہے جس, جس طرح صحابہ اکرام کی <تصفح> زندگی ان کی سیرت ان چیزوں سے بھری پڑی آپ قرآن پر بھی توجہ کر لیں हुँ قرآن हुँ میں, میں کہیں نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کا استعارہ دیا جائے وا محبوب تیرے چاند کی طرح چمکتے چہرے کی قسم کبھی آپ کی زلفوں کا اشتہارہ دیا جاتا ہے کہ محبوب تاریخ رات کی سیاح سیاہی کی طرح تیری کالی زلفوں کی इसी بل आप اسی طرح آپ دیکھے قرآن حکیم کے اندر نبی کریم علیہ سلامہ عمل کس طرح ذکر کیا جاتا جاتا حضور آسمان <تص divulgu> کی طرف دیکھتے ہیں تو آیت نازل ہوتی ہے طلبہ کا فس سما میرے حبیب آپ کا آسمان سے پلٹ پلٹ دیکھ رہے ہیں کیا بات اسی, بات؟ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن حکیم کے اندر لاسم و بحاظل ہم نہیں قدم کھاتے ہیں اس شہر مکہ کی وہ انتہلم بلت مگر اس لیے کہ آپ اس شہر مکہ میں خرام ناز فرماتے ہیں سبحان <اللہ> حضور کے شہر مکہ کی قسم جہاں آپ کی ولادت ہوئی جہاں آپ کے قدم لگے حضور کے زلفوں کا حضور علیہ السلام کے چہرے کا حضور کی اداؤں کا ہرا کے حضور سے اللہ کا بارک بتالا یوں مخاطب ہوتا ہے یا چادر والے تھوڑا سا ہمارے بارگاہ میں دیا اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے قیام کی تبالت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پا ہا ماں انض اللہ علیہ علی تشکا پیارے یہ قرآن اس لیے تھوڑی اتارا کہ تم ساری ساری رات جاگو اور مشقت میں پڑ جاؤ تو ایک ایک ادا کو عمل کو نبی کریم علیہ السلام کی ذکر کیا ہے آپ دیکھیں کہ ان میں سے کسی آیت میں حلال و حرام حرام فرض واجب یا اس طرح کے مسائل کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں جو مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ مسئلہ عشق ذکر کیا جا رہا ہے کہ قرآن بھی ہمیں اس, اس انداز سے پیش کر رہا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے ایسا تعلق جوڑیں کہ حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو حضور علیہ السلام کی ہر فرمان کو حضور علیہ السلام کی ہر خواہش کو اپنائیں صحیح, صحیح اوکی صاحب کیا کہتے ہیں اب اب جب ہم اس نتیجے پر آپ احباب کی گفتگو سے پہنچتے ہیں اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں نے بیان فرمائی وارفتگی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کیوں ایسا کہا جاتا ہے کہ دین میں وارفتگی محبت کی وارفتگی گنجائش کی نہیں سیرت سے محبت سیرت پر تو پیروی کی جاتی ہے محبت تو سورت سے ذات سے محبت کی جاتی ہے ہمارے ہاں یہ اس طرح کا خیال کیسے آ گیا سر ہمارے ہاں خیال نہیں آیا یہ بہت ہی مختصر ایک شاید سوچ کا حامل ایک گروپ ہے جس کے شاید یہ کوئی سوچ ہو اور ہم ان کی سوچ کے تابے نہیں ہیں ہمیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اور ہدایت مختلف صرف ہدایت مانوتا رہنمائی رہ دکھانا تو صحابہ کرام نے ہر چیز کے بارے میں رہنمائی فراہم کر دی جس سے ہماری آخرت کا فائدہ وابستہ تھا ٹھیک اس طرح جب ہم یہ دیکھتے ہیں وارفتگی کا معاملہ دیکھتے ہیں تو جیسے ابھی ہم نے کلچر کیا کہ کثرت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارفتگی کا تذکرہ ہے ٹھیک ہے لہٰذا مسلمانوں نے اسی کو اختیار کیا کیونکہ ہمارے لیے مش ہیں ہمارے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں لہذا ہمارے نزدیک تو ان کا قول واجب العمل ہوگا ان کے سہارن کے عمل سے ہٹ کر یا کوئی ایسا قول کہ جس سے صحابہ کرام کی شخصیات ڈگریڈ ہوتی ہوں یا ان پر طنز ہوتا ہوں اس قول کو بالکل رد کریں گے ٹھیک صحیح صحیح ایک کال میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سلیم بھائی کیا الحمد للہ ٹیلی ویژن کی آواز کرام کو سلام کہا اور سلام تھا یہ مفتی اکمر صاحب جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ وسلم امتی بھی ہیں غلام بھی ہیں حق کرتے ہیں ہم نے بہت محبت کیا کرتے ہیں اور آخرکار ہم سے کتنی کرتے ہیں ارے یہ اویس کرنی سرکار نے کئی محبت آپ سرکار کے ساتھ کی ہم لوگ کیوں نہیں ایسے کر سکتے میرا یہ سوال ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ مفتی صاحب اس ساری گفتگو کے بعد اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے صابۂ کرام کا عمل تھا چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے موجاد دیکھتے تھے اور انہوں نے اس کا یوں سمجھیے محبت کا حق بھی ادا کر دیا کہ اپنا گھر بار چھوڑ دیا رشتہ دار چھوڑ دیے سب کچھ چھوڑ کر سرکار کے ساتھ ہو لیے اب اس دور, دور میں اس طرح کی محبت کا جذبہ شدت کے ساتھ بارکتگی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جائے مطلب اس کے لیے دیکھیں عملی کوشش ہر دور میں ہوتی رہی ہے ہر دور میں علماء نے اس کے لیے خاص طور پر کردار ادا کیا آپ کتاب اٹھا کے پڑھ لیجیے محبت رسول پہ اتنا مواد آپ کو ملے گا اس کی کوئی امتحا نہیں بے شک جیسے مفتی صاحب نے جو آیات کے تراجم کیے ہیں یہ تفسیری تراجم جو ہے یہ اکابری سے ہی منقول ہیں جنہوں نے اپنے پاس سے ون کا ترجمہ رات کی قسم جو ہے ویسے لفظی ترجمہ رات کی قسم ہے لیکن یہاں پہ رات کوئی ایسی قابل ذکر چیز نہیں ہے کہ اللہ تبارک فرمائے تعویل کی گنجائش ہوئی کاغیر ضرورت پیش آئی تو پھر وہ یہی مثال دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علام کی اصل میں سیاہ ظلفوں کی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے تو تفاثیر کا مطالعہ کریں ویسے کتب لکھی گئی کہ ان ذریعہ ذرائع سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے हم. پھر نعت جو حضرات ہیں یہ اپنے طور پر یہ کردار ادا کر رہے ہیں हم. مقررین جو ہے ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و منعقد کا تذکرہ کرتے رہے ہیں हم. پھر ہمارے عالم اسلام کی اکثریت کا آپ یہ عمل دیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مہینہ آتا, آتا, آتا ہے हم. تو بارہ دن تو اتنا محبت رسول کا اظہار ہوتا ہے کہ غالباً پورے فال کی جو تھوڑی بہت کمی وہ بھی پوری ہو جاتی ہے صحیح یہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں اور کرنی چاہیے قیامت تک کہ محبت رسول میں اضافہ ہوتا رہے صحیح ایک مختصر سا یہاں پر وقفہ لیں گے وقت سے ہاتھ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے دیکھ رہے ہیں سہری چاہن وسیم صاحبی کے ساتھ کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم جی السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بات کر رہے, رہے, رہے ہیں جی بات کر رہا ہوں جی بلال اشکاروں جی لاہور سے جی بلال صاحب جی جی مفتی اکمل صاحب اور تمام جو نافا حضرات کو میرا سلام وعلیکم السلام جی میرا سوال دو سوال ہے میرے مفتی صاحب سے ایک تو یہ ہے کہ عشق عشق رسول یا محبت رسول پر پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم جیسے لوگوں کو ٹھیک ہے اور دوسرا سوال عمر انہوں نے پچھلے سال بھی عمر متعلق بتایا تھا اور کچھ بتائی تھی علامہ عمرہ جب اللہ پاک قبول فن ہیں تو کچھ علامات بھی وہاں پر ظاہر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ علامات آباد کیا ہے کیونکہ میں گیا تھا کچھ علامات مجھ پر ہوئی تو میں چاہ رہا تھا اس کی ذرا تصدیق ہو جائے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السّلام السلام علیکم کیا حالت وعلیکم السّلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی تارک علی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے جی طارق صاحب جی آپ ٹھیک ہے اللہ کا کرم اچھا یہ سلام آپ کو بھی بڑا اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے میں برجی سے دیکھتا ہوں اصل میں میں بڑے دل سے ٹرائی کر رہا تھا ملتا ہے بڑی مشکل سے جو آج آپ نے موز رکھا ہوا ہے یہ بڑا زبردست ہے بہت شکریہ اس کو محبت کرتا ہوں یہاں آپ کا پروگرام ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے یہ بتا دیجیے گا کہ عشق کی جو پہلی چڑیا جو میں نے سنا ہے وہ ہے آداب اور آداب کو منوق خضر رکھ کے جو عشق محبت کی ہے وہ میرے خیال میں صحیح ہوگا اور دوسرے جو میں نے سوال وہ غیر رقمہ سب یہ کرنا کہ بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا اور یہاں سے کچھ معلومات ہوئی میری بات رہی کہ روزے میں مہینہ سرما جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ڈالو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا بلکہ کل یہاں پنڈی میں بھی ایک عالم سر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بڑی کتابیں دیکھی ہیں اس میں کیا ضرورت نہیں ہے کہ نبی خاص صلی اللہ وسلم کی محبت کی بات ہے تو وہاں سرکار کا یہ ہمیشہ فرمان رہا ہے کہ خادگی اپناؤ تو میں نے نافان آزاد سے معذرت کے ساتھ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے دشمے کپڑے پہن کے اور کے ہیں اور سامنے تو ٹھیک ہے بالکل آپ کو سوالات کے جواب دیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا سوالوں کے جواب جی ہاں یہ ایک تو انہوں نے کہا کہ نابالغ بچہ اگر فوت ہو جائے تو اس کے کچھ فضائل تو یہ پہلے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ جس کا کوئی چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے والدین کی شفات کر کے داخل جنت کروائے گا हुँ. ایک اے بہن نے کہا تھا کہ اسی مہینے میں عبادت کیوں کرتے ہیں عام جنہوں نے کیوں نہیں کرتے دکھاوا کیوں ہوتا ہے हुँ. تو بھارت مسلمان سے دکھاوے کی بدگوانی کرنا تو یہ مناسب نہیں ہوگا हुँ. ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کے مہینے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خاص طور پر نزول ہوتا ہے جس سے عبادت کا جذبہ بڑھتا ہے تو تو یہ تو اللہ کرم نوازی ہوتی ہے یہ ان کا بالکل بجا اعتراض کہنے آتا ہے خواہش کریے یہ ہمیں روٹین پورا سال ہی رکھنا چاہیے صرف ایک مہینے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے یہ کہتی ہیں کہ یہ کیا ہمیں چینل خراب کر رہے ہیں دیکھیں کوئی بھی چیز ہمیں خراب نہیں کرتی ہم اس سے خراب اثر قبول کرتے ہیں یہ ہمارا قصور ہے شیطان یہی کہے گا بروز قیامت کہ جب لوگ اس کا آبجیکشن کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں گا کہ یار اب کریم میں نے اس کا ہم کا ہاتھ کو نہیں پکڑا تھا میں نے تو فقط دعوت دی تھی انہوں نے میری دعوت کیوں قبول کی صحیح تو اگر چینل پہ کوئی بری چیز آ رہی ہے تو آپ نا دیکھیے تو بند کر دیجیے دیکھنے کے بعد یہ کہنا کہ یہ تو کم نے خراب کر دیا تو یہ مناسب نہیں ہے نا دیکھا کیوں ایک یہ پوچھا کہ ختم یہ گیارہویں پہ جو بہت کچھ خرچ کرتے ہیں اگر کچھ کچھ اچھے کاموں میں مطلب مسجد میں طالب علم کو تو بہتر نہیں ہے تو میں تو یش کروں گا کہ یہ ختم اور خرابی اچھے کاموں میں سے ہی ہے اس پر انکار نہیں کر سکتا ہاں دیگر کاموں میں بھی استعمال کرنا چاہیے خصوصاً اس وقت علم دین کی خدمت میں میں گزارش کرتا ہوں جتنا پیسہ خرچ کریں وہ کم ہے کیونکہ یہ قرب قیامت کا وقت ہے اور اس وقت علم اٹھ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ اور علم کو اٹھنا علماء کے اٹھنے کی بنا پر ہے کتابیں موجود ہیں علم موجود ہے پڑھنے پڑھانے والے اور اس علم کو آسان طریقے سے عوام تک پہنچانے والے ختم ہو رہے ہیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ طالب علموں پہ بہت زیادہ خرچ کریں اور یہ جی بھی اچھے کام ہے ایک انہوں نے کہا کہ نقری صلی اللہ صحاف نے فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر میری محبت ہو اس کی مقصد و شفات ہوگی جس کے دل میں نہ ہو اس کا کیا معاملہ ہوگا تو یہ حدیث یہ رائے کے دانے کے برابر محبت کے بارے میں نہیں ہے یہ ایمان کے بارے میں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو اس کی اللہ تعالیٰ بخش فرما دے گا کیوں کہ بہرحال جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہی نہ ہو تو پھر تو وہ بے ایمان ہی ہوگا جو نبی کریم کی محبت یہ دین حق کی سردر سے اول ہے اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ایک یہ پوچھا کہ بہت زیادہ سجدہ تلاوت ہو تو یاد نہ ہو تو کیا کریں تو آپ غالب گمان مان کیجیے چودہ ہیں پندرہ ہیں سولہ ہیں بیس ہیں جہاں پہ جا کے دل مطمئن ہو جائے اتنی آپ تعداد پوری کر لیں انشاءاللہ شاء اللہ بری ذمہ فرمائے گا بہن نے پوچھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم توقل کرتے ہیں تو پھر احتیاطی تدابیر کی اختیار کرتے ہیں اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے اعلی منصب پر فائز ہونے کے باوجود احتیاطی تدابیر کو کتنی فرمایا سنت رسول ہے جس سے ثابت ہو گیا کہ احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا تبکل اللہ کے منافی نہیں ہے صحیح. ایک پوچھا کہ یہ وقت ندامت بعض اوقات ہوتی ہے آنسو نکل آتے ہیں, پھر عمل خراب ہو جاتا ہے تو بہرحال وقتی کیفیت کا تعارے ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہونا یہی چاہیے کہ وقتی کیفیت پر مطمئن نہ ہو آدمی اس کو دائمی بنانے کی کوشش کریں صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم السلام علیکم صابی صاحب جی بات کر رہا ہوں یہ کیسے ہیں آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی اللہ کا کرم ہے مستیام صاحب کو میرا خاص بہت بہت سلام وعلیکم السلام سرکار آپ کل تشریف لے کے آئے تھے لاہور تو آپ کو آپ تھوڑا بہت جو ہے وہ ہنٹ دے دینا چاہیے تھے بتا دینا چاہیے تھا آپ وہاں تشریف لا رہے ہیں تاکہ ابھی آپ کی زیادہ ضرورت ہے میں لاہور میں جو شہر اعتکاف ہے ماشاء لاہور میں ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کا جی جی تو وہاں پر محفل تھی اور ڈاکٹر صاحب بھی تمام محفل میں تشریف فرماتے اور بہت بڑا مجمع تھا الحمدللہ للہ سبحان بہت عظیم و شان محفل تھی میں یہ بتا نہیں سکا اب یہ میں معذرت چاہتا ہوں جی فرمائیے سسلیم بھائی ایک اور سوال یہ پوچھنا تھا کہ میں نے کہ اگر عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے اندر اگر ڈیولپ ہوتا ہے تو ہمیں ان کی کیا علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں یعنی کہ ہمیں خود یعنی کہ اپنے آپ کو کیسے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہاں میرے اندر کچھ عشق رسول ہے کوئی چیز زندہ ہے میرے اندر جو مجھے چیز کی طرف لے کے جا رہی ہے یعنی کہ کوئی ایسا کوئی عمل یا کوئی ایسے احتیاط جو ہے وہ آپ ذرا بیان کر سکتے ہیں تو پلیز مختار صاحب آپ کے پاس بیٹھے اس کے بلا کئی دن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب کو بھی کبھی آپ یہاں پہ جو ہے وہ موقع دیں کہ وہ بھی آئیں اور ہم جو ہے ان کی زیارت یہاں پہ بھی کریں بلکہ شہر ایک تک آپ نے بلکہ آج بھی میں گیا تھا تو میں نے ان کی زیارت کی تو بہت, بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ اس چیز میں بہت سپورٹ کر رہے ہیں یعنی کہ صحیح عقائد کو پھیلانے کے اندر اور جو ہے آپ لوگوں کی بہت سپورٹ ہے میں آپ کو تہ دل سے جو ہے وہ اس چیز کے باد اور جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں بڑی نوازش بہت شکریہ ایک اور, اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں نیاز حسین خات کے لیے جی فرمائیے سر میرا یہ سوال ہے کہ جیسے محبت ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں ایسے ہی اگر کوئی محبت جو آج کل چلی ہے اسی دوران اگر کوئی مذہب کی طرف یعنی کہ دین کی طرف کنویٹ ہوتا ہے تو اس محبت کو ہم کیا کہیں گے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی ایک یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ اہدت پہاڑ کا یہ اصل میں واقعہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ پر تشریف لے گیا تو حضرت ابوکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں آپ کے ساتھ تھے تو شارحین نے یہ لکھا ہے کہ عالم وجد میں اہوت پہاڑ ہلنے لگا وہ رش کر رہا تھا اپنے اوپر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم اقدس اس پہ مارا اور فرمایا کہ ٹھہر جا جس پر ایک صدیق اور دو شہید ہیں ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں تو یہ غیر خبر تھی جو مسلم کے بارے میں ایک تو یہاں پر مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شہری قائم تسلیم ساغری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشیف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور حافظ محمد عامر قادری شامل کرتے ہیں پروگرام میں حافظ عامر شرف اور سعادت حاصل کر رہے ہیں صلی اللہ ولی گیا رسول ہر بھی جہاں روزائیں پاک برا ہے بوجن نہیں ہے تو کیا ہے جنا روز پاک پیل برا رہا ہے بوجن نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں